حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو پچانوے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے رسول احکام سے سرتابی نہیں کی اور میں نے اس جمع مردی کے بل بوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے پیغمبر کی دل و جان سے مدد ان موقعوں پر کی ہے کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی روح طیب نے مفارقت کی تو میں نے تبر رکن اپنے ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لیے اور میں نے آپ کے غسل کا فریضہ انجام دیا اس عالم میں کہ ملائکہ میرا ہاتھ بٹا رہے تھے اور آپ کی رحلت سے گھر اور اس کے اطراف و جوانب نالا و فریاد سے گونج رہے تھے فرشتوں کا تا تا ہوا تھا ایک گروہ اترتا تھا اور ایک گروہ چڑھتا تھا وہ حضرت پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کانوں میں آ رہی تھیں یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھپا دیا تو اب ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھ سے زیادہ کون ان کا حقدار ہو سکتا ہے جب میرا حق تمہیں معلوم ہو چکا تو تم بصیرت کے جلوں میں دشمن سے جہاد کرنے کے لیے صدق نیت سے بڑھو اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بلا شبہ میں جادہ حق پر ہوں اور وہ اہل شام باطل کی ایسی گھاٹی پر ہیں کہ جہاں سے پھسلے کے پھسلے میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے آمرزش کا طلبگار ہوں